وسلام وسلام اللہ سید المرسلین اما بعد اما باعد و اروند منشوان بسم اللہ رحشمان الرحیم الصلاة والسلام وسلام علیک رسول واسیا حبیب اللہ الله وسلام علیک اللہ واسیا نور اللہ مدنی چہرے کے ناظرین الحمدللہ مدنی مذاکرے سے پہلے اس سلسلہ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں بھی درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاد فرمایا میرے سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزی وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے سنو علی الحبیب سنو صلو اللہ, صلو اللہ علی علی محمد مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کی نیت بھی کر لیجیے ان شاء آپ کو علم ہے کہ جب ہم اپنا سلسلہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ دموں کے بعد امل سنت کی بھی آمد ہو جاتی ہے علم دین سیکھنے کی اور اللہ کے رضا کے لیے شامل ہونے کی دوسروں تک پہنچانے کی اس طرح کی اچھی اچھی کی جا سکتی ہیں ایک شخص پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریات فرمایا کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں اس نے ارض کی جی ہاں اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان دونوں ہی میں جہاد کرو یعنی ان دونوں کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں والدین کی اہمیت بھی بڑی پیارے انداز سے سمجھائی جا رہی جیسے ایک اور شخص بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی عرض کی کہ اسی طرح کہ میں اپنی ماں کو رلا کر حاضر ہوا ہوں تاکہ میں جہاد میں شریک ہو سکوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے گویا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس طرح اسے رلایا اسی طرح جا کر اب اسے ہنساؤ یعنی ماں باپ کی اہمیت کو اس والدین ان کی امپورٹنس جو ہے پیرنٹس کی جو امپورٹنس ہے اس کی جس قدر شریعت نے ہمارے لیے اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے نارملی طور پر والدین کی حوالے سے ہماری ایک طبقہ ہے ہماری جنریشن ہے نوجوان یہ جانتے ہیں ماں باپ کی اہمیت ہے ماں باپ کی قدر ہے ماں باپ کی عزت ہے لیکن جو امپورٹینس جو اہمیت والدین کو دینی چاہیے اولاد کو وہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں دے پاتی جس وہ جو والدین ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں یہ امپورٹنس ملنی چاہیے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں یہ آہ جو اہمیت ہے وہ ملنی چاہیے مگر نہیں دے پاتے اب یہ دیکھیے ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ ایک بڑے مشہور عالم کے بارے میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ انہیں جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو یہ بہت روئے لوگوں نے بڑا یہ منظر دیکھا کہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رکت ان پر تاری تھی رو رہے تھے تو بڑا ادب سے پوچھا گیا کہ آپ تو بچوں کی طرح رو رہے ہیں تو شاید فرمایا کہ میرے لیے جنت کے دو دروازے تھے آج ان میں سے ایک بند ہو گیا ہے بس اس محرومی پر رو رہا ہوں تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جتنی ان کے نزدیک یہ پتا تھا نا کہ یہ ماں باپ میرے لیے جنت کے دروازے ہیں میرے لیے دعا کے دروازے ہیں ان میں ایک کا انتقال ہونا میرے لیے کس قدر اس میں آزمائش ہے اور اس کا پھر جو صدمہ انہوں نے لیا تو اللہ تعالیٰ بس ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہماری نظروں میں بیٹھ جائے ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ انہیں کہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے خیریت تو ہے تو کیا ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا تو لوگوں نے کہا ریاض الجنا جہاں کہا ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور ریاض الجنہ کے مزے آ رہے تھے نا سوچیں ایک کتاب میں ایک یہ بھی بات پڑھی تھی میں نے کہ کسی نے کہا کہ جنت کی کوئی چیز لے آؤ تو وہ لڑکا گیا اور مٹی لے آیا تو کہا کہ یہ کیا لے گا گیا ماں کے قدموں تلے سے مٹی لے آیا اور اللہ وہ اللہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے یہ ماں کی خدمت کر کے جنت پا لو تو یہ والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ماں باپ کو عزت دیجئے ان کا احترام کیجئے ان کی تعظیم کیجئے ان سے لڑنا جھگڑنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے یہ تو بڑی کوئی نالائق قسم کی اور بڑی محروم قسم کی اور اولاد ہوگی جو ماں باپ سے لڑتی ہوگی یعنی لٹرلی لڑتی ہوگی جو باپ سے لڑتا ہوگا نا لڑنا جو کہتے ہیں لڑنے تو ضرور تو نہیں آتا پیسے باپ کے گھر باہر پکڑ لے گا اور باپ کو گھسے گھسے مارے گا باپ اس میں باپ بڑی امپورٹنٹ جی ہاں یہ میں باپ ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا لیکن روایتیں پڑھیں تو مطلب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں بھی جیسے کل امیر سرن نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں باپ کا الیدگی سے ذکر ہے کہ دوستوں کو اہمیت دے گا باپ کو اہمیت نہیں دے گا وہاں لفظ باپ کا ذکر ہے تو یہ جو امپورٹنس ہے نا یہ بہت ضروری ہے دیا کریں پوچھا کریں فون کیا کریں ماشاء اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ماں باپ اگر دسترخوان پر ہیں تو پہلے ان کی طرح کچھ بڑھا دیں والد آ, والدہ کی طرف پانی بڑھا دیں والد کی طرف پانی بڑھا دیں اور بیٹھے ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو لا کر پانی کا گلاس بھر کر ماں کے سامنے رکھ دیں جب اب بھی کیا مطلب چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کام کر لیتے ہیں ابھی اب کیا ماں سے پانی مانگیں گے نہیں نا ابھی بھی کیا ماں کو ہی کام کے ساتھ اس کو ہی مطلب رگڑتے رہیں گے ایسا نہ کریں والدین کو آرام دیں ان کو سکون دیں ماشاءاللہ ایک سے ایک پھل مارکیٹ میں ملتے ہیں اللہ تعالی نے کچھ اس اسکت دی ہے تو جا کر والدین کو پھل دے دیں پھل کاٹ کر کھلا دیں اگر گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں تو پوچھا کریں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ وصعت دی ہے تو کچھ نہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں جا کر ایسے ہی تحفے کے طور پر کچھ تھوڑی وہ رقم رکھ دیں کہ یہ تحفہ رکھ لیجئے رکھ لیجئے بس رکھ لیجیے مم. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں کیسی کشادگی عطا فرماتا ہے مم. تو والدین کے دل سے دعا نکلے گی یعنی ماں باپ کو خوش کرنے کے راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں گھر میں آئیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ماں کے پاس چلے گئے والد کے پاس چلے گئے ان کو سلام دعا کی کچھ دن بیٹھ گئے ان سے بات چیت کر لی ان کا دل خوش کر لیا پھر بھلے بیوی بچوں کی طرف چلے گئے یعنی اس کو بھی لیں اس کو بھی لیں بیوی بچوں کے وہاں بھی محبت سے بات کریں وہاں بھی محبت سے بات کریں بیوی بچوں کے ساتھ بھی اخلاقیات کے ساتھ رہیں ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کے ساتھ رہیں آپ یقین مانیے آپ کو آپ کے گھر میں لطف بنا تو کہیے گا بعض اوقات خوشیاں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو خوش رہنا ہے آپ لوگوں کو خوش رکھیے اللہ تعالیٰ نے چاہ تو آپ بھی خوش رہیں گے ہم چاہتے ہیں یہ مجھے خوش رکھے میں چاہتا ہوں یہ مجھے خوش رکھے میں چاہتا ہوں یہ مجھے خوش رکھے جس دن میں نے یہ چاہ لیا نا کہ میں ان کو خوش رکھوں گا میں ان کو خوش رکھوں گا میں ان کو خوش رکھوں, گا, میں, ان کو خوش رکھوں گا, میں ان کو خوش رکھوں گا میں خود خوشیاں بٹوں گا یہ ساری جمع ہو کر خوشیاں مجھے ملیں گی اس کو تو ایک ہی ملی نا میں نے جو دی اس کو بھی ایک ہی ملی جو میں نے دی اس کو بھی ایک ہی ملی جو میں نے دی مگر مجھے یہ تینوں مل کر جب دی, دیکھے تو میرے بعد تین خوشیاں ہوں گی وہ مجھے ماں کا واقعہ یاد آ ایک وہ ایک ماں نے ایک ماں کے تین بیٹے تھے تو چار بیٹے تھے ماں کے ماں کے چار بیٹے تھے ماں نے چار روٹیاں بنائی چاروں کو ایک ایک دے دی تو چاروں نے کہا ماں آپ نہیں کھاؤ گی ماں نے کہا میں کیا کھاؤں گی ایک ایک جو ٹکڑا ہے چھوٹا چھوٹا اس کو ہمارے چوتھائی بولتے نا چار ٹکڑے کرتے نا چوتھا چوتھا تو مجھے دے, دے نا. ایک ایک بیٹے نے چوتھائی دے دی تو ماں کی ہو پوری روٹی ایک سب کی ہو پوری روٹی روٹی تو یہ جب سمجھ گئے تو یہ جب ملتا ہے نا چاروں دروازہ اپنا پورا ہو جاتا ہے تو آپ مطلب ماں باپ کے جا کر خوشی دی بیوی بچوں کو جا کر خوشی دی ان سے مسکرا کے بات کی ویسے سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کس طرح کی حدی سے خلاصہ ہمیں اسکرا ملتی ہے کہ تم میں سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں گھر والوں کے لیے بہتر ہونا فیملی ممبرس جو آپ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ رہیے اندر گھر میں جائیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو ٹھیک ہے گھر میں وہ منہ کھلے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مسکراؤ میں آپ کو مدنی پھول ارض کر رہا ہوں میرے میٹھے مٹ اسلامی بھائی آپ مسکرائیے جی کیا ہوا وہ تھوڑا سا مسکرا کر ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے مسکرا کر جب نکلیں گے نا تو بڑے بڑے راستوں سے نکل جائیں گے ہاں خدا نہ خاص کوئی کو بیماری ہے پریشانی ہے اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھدار تو ہوں گے کہ جہاں مسکرانے کا محل ہے وہیں مسکرایا جائے گا جہاں مسکرانے کا ماحول نہیں ہے بلکہ افسوس اور دکھ کا اظہار کرنے کا موقع ہے وہاں افسوس و دکھ کا اظہار کیا جائے گا یہ چند ایک مدنی پھول تھے اسپیشلی میں والدین کے لیے ضرور ارض کروں گا تمام عشقان رسول سے کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں بہت اچھا سلوک کریں بہت اچھا سلوک کریں ماں باپ سے بہت محبت کریں اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں, اتنی محبت کریں. کہ بس ماں باپ کے بغیر چلتا نہ ہو اتنی محبت کریں انشاءاللہ تعالی بہت آپ کو زندگی میں لطف ملے گا اللہ نے چاہا تو دنیا بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی آخر بھی اچھی ہو جائے گی بس ایک بات دماغ میں بٹھا لیجیے آپ نے ہرگیز ہرگیز نہ والدین سے لڑنا ہے نہ والدین سے الجھنا ہے نہ والدین سے آپ نے ناراض ہونا ہے آپ نے ماں باپ سے نہ ماں باپ مجھ سے ناراض ماں باپ اولا سے ناراض ہوں گے نا اولاد کو کیا پڑی کہ وہ ماں باپ سے ناراض ہوگا اولاد کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے ناراض کو ناراض ہو گیا پوزیشن ہولڈر نا اولاد کی ماں باپ کیا اولاد ناراض ہو جائے گی اور ماں باپ اس کو منانے کے لیے جائیں گے بچے تھوڑی ہیں بچے بچے چھوٹے چھوٹے چار پانچ دسیا سے ہوتے ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو چلو ماں باپ کر کے منا لیتے اب با شور سمجھدار لڑکا بیٹا بیٹی یہ ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں کہ میں ماں باپ سے ناراض ہوں چلو چلو ماں باپ سے ناراض ہونے چلے چلے ہو ہوش کے ناخن لو کو ماں باپ سے بھی کوئی اولاد ناراض ہوتی ہے اس لیے تھوڑی بڑا کیا تو ہم لوگوں کو ہم ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے ہم کو تو بڑا کیا ان کی ان کے احسان ہیں ہم پر یہ بھی نہ بولو کہ تم نے بڑا کیا تو کیا ہم پر احسان کیا احسان ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے شکر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ شکر کرو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا کئی مقامات پر چل یہ بہت ہو جائے یہ تانا ماں باپ ہے ماں باپ کو, کو یہ تانا اکثر دیا جاتا ہے سننے کو بھی ملتا ہے کہ کیا ہوا بڑا کیا ان کو بھی تو بڑا کیا تھا ان کے والدین نے احسان تھوڑی کیا ان, کا ان کے والدین کے ان پر احسان ہے نا ہاں تو یہ تھوڑی یہ تو سب کرتے ہیں بڑا کر دیا کر دیا کر رہے ہیں اچھا ایک اولاد ہوتی ہے جو سامنے فرما برداری کرتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک تو بے باک قسم کے ہوتے ہیں نا کہ والد نے اگر ڈانٹا تو بدتمیزی کی والدہ نے ڈانٹا تو بدتمیزی کی سامنے سے ایک ہوتی ہے فرما بردار کہ سامنے سن لیا ٹھیک ہے ابو جان ٹھیک ہے میجان ہو گیا بس جو چلے آئے پیچھے سے سٹے آ گئے سٹے آ گئے اب عمر ہو گئی ہے نا اپنے دوستوں کے سامنے ڈانٹ دیا پوجا پیچھے عمر ہو گئی یہ جملے یہ نا فرمان اولاد کے کام ہے اور سامنے تو بالکل یہ دوسری کیٹیگریڈ یہ नंबर نمبر ٹو بدتمیز نمبر ون وہ ڈی گریڈ کا بدتمیز ہے یہ اس کے بھی اگلا اس کو کون سا گریڈ دون ہے تو یہ بدتمیز نمبر ون بدتمیز نمبر ٹو بدتمیز نمبر تھری یوں آپ کیٹیگری بناتے چلے جائیے تو والدین کے لیے یہ کوئی ہر کس جملے دور درست نہیں ہے کہ کیا احسان کیا والدین نے احسان کیا قرآن پاک خود کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا بولا تو ان پر رحم کر یہ مطلب والدین کا احسان ہی ہے ہم پر تو یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے سب کے ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ سامنے سے بول دیا والد نے ڈانٹ دیا اب وہ جن کے سامنے کر رہا ہے ان پہ کیا امپریشن پڑے گا کہ اپنے والد کی سب جو کہ بدتمیزی کر رہا ہے والد کو بول رہا ہے سٹیا ان میں بھی کوئی ایسا تمیز والا دوست نہیں ہے نا جو سا بدتمیز ہے کیونکہ سب سیر سے سوا سیر ملے ہوئے ہیں وہ ستیہ ناش کر رہا ہے تو دوسرا دوست ماں باپ کے ساتھ صبح سلوکی میں سوا ستیہ ناش کر رہے سوچے تو میں والد کو اپنے دوستوں میں زلیل کر رہا ہوں پیچھے کیا عزت آئے گی والد کی حسر اللہ مرنے کے بعد کیا جواب دے گا دنیا میں بھی یہ ذلت و خواری کا منہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی آج تک اگر کیے خدا نا خالصہ ہاتھ جوڑ کر اور معافی مانگ لیجیے اپنے والدین سے یقین مانیے بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام بڑی اہمیت رکھی ہے ماں باپ کی جی. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے ہمارے دین کا حسن ہے ماں باپ پیسہ دیں نہ دیں کاروبار پر لگائیں نہ لگائیں کچھ بھی کریں نہ کریں ایون کے والدین اگر ظلم ہی کریں نا تب بھی اولاد کو ان کے آگے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے میں دوبارہ عرض کر دوں بالخصوص اپنے والد کے لیے آپ سب کو غور کرنا چاہیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے اگر آپ کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں اگر یہ بات کہیں موجود ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کہیں اپنے والد کو ناراض کیا ہوگا اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی یا میرے والد میری وجہ سے پرابلم میں یا تکلیف میں یا پریشانی میں ہے ایسی زندگی میں آپ مطلب وت گزاری فوراً جا کر اپنے والد کو راضی کیجیے اور اچھے تعلقات رکھیے پہلے آپ فیملی والے ہیں آپ بیوی بچوں والے ہیں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کو خوش رکھے لیکن ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو خوش رکھیے ایسی خوشی بیوی بچوں کے کس کام کی یار جو ماں باپ کا دکھ کو ماں باپ کو دکھ دے کر بیوی کے لیے خوشی اور بچوں کے لیے خوشی لینا نہیں ان کو بھی خوش رکھیں ان کے بھی حقوق ہیں ان کو ادا کریں ماں باپ کے حقوق ہے ماں باپ کو ان کے حقوق ادا کریں اور بیلنس کے ساتھ رہیں بالکل بیلنس کے ساتھ رہیں کیونکہ کل کو ماں باپ بھی مظلوم بن کر آپ سے حساب لے سکتے ہیں تو کل کو بیوی بچے بھی مظلوم بن کر آپ سے حساب لے سکتے ہیں آپ کو یار میں تو پھنس گیا آپ پھنسے نہیں ہیں آپ کو تو نیکیا کمانے کا ویسا ہول سیل میں موقع مل رہا ہے ادھر ماں باپ کو خوش کر کے ان سے ان کی خوشیاں لے کر ثواب کمائیے وہاں بچوں کے ساتھ ان کے اس سے شروع کر کے ان کو خوشیاں بانٹ کر آپ نیکیاں کمائیے اور اپنے رب کو راضی کیجیے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اس پہ گھر والے کیوں محروم رہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد اب سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چلے دید ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آج ماہ رمضان مبارک کی ساتویں شب ہے اور بس اب ہم بڑھ رہے ہیں دس رمضان مبارک کی طرف اور دس رمضان مبارک یہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی انشاءاللہ مدنی چینل کو دس سال پورے ہو جائیں گے اے سوری آٹھ سال پورے ہو جائیں گے مدنی چینل کو آٹھ سال دس رمضان مبارک آٹھ سال پورے ہو جائیں گے آپ بھی اگر دیکھ اگر آپ کو کوئی مدنی چینل کی وجہ سے آپ کے گھر میں آپ کی ذات میں آپ کے اطراف میں اگر آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو آپ کال کر کے ضرور ہمیں ریکارڈ کروائیے گا کہ جب سے مدنی چینل آیا ہے تو مجھ میں یہ تبدیلی آئی ہے یا جب سے مدنی چینل ہمارے گھر میں آیا ہے ہمارے گھر میں یہ تبدیلی آئی ہے جب سے مدنی چینل ہم نے دیکھا ہے تو ہمارے بچوں میں یہ تبدیلی آئی ہے جب سے مدنی چینل ہمارے یہاں چلا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کی تعداد بڑھی ہے اس طرح کی یا یہ یہ میرے اندر برائیاں تھیں میں نے برائیاں چھوڑ دی ہیں وغیرہ وغیرہ اگر ایسا کچھ ہے آپ کی زندگی میں تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے ہو سکے تو واٹس اپ کے ذریعے ویڈیو میسج بھی بھیج سکتے ہیں کہ میں پہلے ایسا تھا مدری چینل نے مجھے ایسا بنا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے یہ تاثرات اور آپ کی یہ مدنی بہاریں ہم یہ دس رمضان مبارک تک اس کے آگے پیچھے مدری چینل پر دکھا بھی سکیں چلا بھی سکیں اس سے آ, مدنی چینل کی نیک نامی دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے اور یوں انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک بڑی تعداد عاشق نے رسول کی ان کے دلوں میں مدنی چینل کی مسجد محبت بڑھے گی تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ہمارے واٹس اپ نمبر ہماری کال نمبر یہ سب آپ مدنی چینل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا والے دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو بھی دعوت ہے مدنی چینل والوں کو بھی دعوت ہے سب کو دعوت ہے حاضرین کو بھی ہے ناظرین کو بھی ہے کہ آپ اپنی مدنی بہار ہیں جو کچھ آپ کو اپنے بچوں میں تبدیلی نظر آئی تو اگر ماں چاہتی ہے کہ میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں تو آپ کی مدری منی فون کر دے یا گھر کے محرم سے کال کروا لیں کہ الحمدللہ للہ یہ ہمارے اندر فرق پڑا ہے تو امید ہے کہ آپ کی یہ کالس آپ کے جذبات آپ کے تاثرات کئیوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی تعالم محمد صلی اللہ علیہ رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله, عليك يا الله وسلم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا ناچ خان کی آواز بالکل الگ ہی ہوتی ہے ہم لوگ پڑھتے کیوں پڑھایا اللہ نے ترے بس سے بچائے ماشاء زمین و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے زمین نو زماں تمہارا یار میرے سنت کا کلام ہے زمین نو زمان تمہاری مکینو مکان تمہارے لیے مکا چنی ہر شے چنی چنا جاؤ سنتے ہیں نا اس کا مطلب ہر شے چنی چنا تمہارے کا آل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کتنی زبردست یہ اعلیٰ امام علیہ نے سب کا تذکرہ کیا کہ سب کی زبان تمہارے لیے, تمہارے لیے. قلیم و نجیم، کیوں <tries> تمہارے دیے باقی نو مکا تمہارے دیے کل سکول ایمادل سیاد ایمان سیکل آج کہتے ہیں بنیاد کو کل بنیاد کل سرداری کل حکومت کل عمارت یہ سب کچھ آقا تمہارے لیے عسارت کل ایمانت کل سیادت کل ایمارت کل مت کل کل خدا کے یہاں تمہارے لئے مینو رما تمہارے دیے مکینوں مکا تمہارے لیے دیے کم سے دونوں وہ وکن سے یہ بزن نے آپ اپنی قلم کو سلام وہ وکل سے لا وہ کن سے بز میں پکا جی ہل تل جائے یہ باغ جا جی ہر تر جا یہ باغ جا یہ سارا سما آکار لیے زمینوں تمہارے dino <laughs> maka نو مکان تمہارے لیے چنا تمہارے तो <سؤال> بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے پر گوش جم سو قمر جی شام و سحر جی جی سمر یہ شامو سا پر گوشم سپر یہ تاج کمر یہ تیپر یہ تاج کمر یہ سب میرا وا تمہارے لیے زمینوں تمہارے دئے آئی مکینو مکا تمہارے لیے چنی نو سنا تمہار تمہارے دیے زمانہ جیئے بابا حضرت کیا یہ کلام بھی کیا کلام ہے بابا معنی اتنے اتنے مشکل الفاظ ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ بات یاد آ رہی ہوتی ہے مجھے کئی مرتبہ آپ کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سمجھ میں آیا نا جمتے چلے جاؤ یہ جیے بجود کیے نام لیے زمانہ یہ زمان جیے جہانے یہ مجھے علی رضا ہمارے جو ہیں ماشاء اللہ باپا کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے شہزادے لگ رہے ہیں حسن رضا ماشاء اللہ سب جو, جو دیکھ رہے کہ ماشا اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ صبح اللہ, اللہ اللہ نظر بس سے بچائے ص الحبیب صلی اللہ علا محمت آ پڑھے جیسے دیے وہ چوک کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جمانے لیے تمہارے دیے یہ اک تمہارے لیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ ایک زمیا تمہارے لیے زمینوں زماں تمہارے دیے مکینو مکا تمہارے دی مزہ صلی اللہ محبت اللہ حبیب صلی اللہ محمد مدی چنک نازین آج ایک ہمارے پاس سوری پیغام ہے ویڈیو آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں مدانی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو مختلف جگہوں کے ریلوے پھاٹک اور ٹریک دکھا رہے ہیں لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلدی جانے کی کرتے ہیں پھاٹک بند ہونے کی صورت میں دوسرے راستے تلاش کر کے پیدل سائیکل موٹر سائیکل گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایسے ہی جلد بازی کے نتیجے میں ہیوی ٹریفک بھی ٹرین کی درد میں آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں بازوکات خطرناک حادثات پیش آتے ہیں اب یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد نے شاید ایسے کو دیکھا ہوگا جو بڑی سمجھتے ہیں کہ ہم بہادری دکھاتے ہیں اصل میں حماقت کو اور حکمت کو الگ الگ کرنا پڑے گا یہ نہ آپ کی قوت ہے نہ طاقت ہے نہ آپ کی کوئی حکمت ہے یہ بعض وقت حماقت ہوتی ہے تو چار آدمی دیکھ رہے ہوتے وہ کہتا ہے میں نکل جاؤں گا تو ایسا کبھی مت کیا کریں جب فاٹک بند ہو تو پھر دوسرے راستے کے ذریعے نکلنے کی کوئی کوشش نہ کریں حادثے اسی طرح ہوئے کہ جنہوں نے اپنی گاڑیاں یا خود اس طرح گزاری ہیں ان کو حادثے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدبیر بھی یہ ارج کر دوں کہ جب بھی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں تو پلیٹ فارم پر ات تھوڑا فاسٹے بےقرار آ کر وومن پلیٹ فارم پر یہاں بھی میں نے کہیں کہیں دیکھا ہے اب تو کافی عرصہ ہوا اس طرح ریلوے پلیٹ فارم پر جانے کا پاکستان میں اتفاق نہیں ہوا باہر ملکوں میں دیکھا ہے تو ٹرین کا جو جہاں ٹرین رکتی ہے اس پلیٹ فارم پر پہلے پٹا سا بنا ہوتا ہے یہاں ہے نا ایک پٹے سے بنے ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں پٹے یہاں یاد نہیں آتا آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتا دیجیے گا پٹے بنے ہوتے تھوڑا سا فاسٹ اس پٹے کو کراس بھی کرنا چاہیے اچھا پھر بعض اوقات ٹرین میں یہ ہوتا ہے یہ تو بیریئر بنا ہوا ہے ٹرین کا یہ نہیں پلیٹ فارم پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جب یہ بیریئر لگے گئے گیٹ بند ہو گیا تو اب اب رک جائیے اور مطلب ٹرین گزر جانے دیجیے وہ جو بند کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے کھولنے بند کرنے کے جی تو بعدوں کا دیر سویر بھی ہو جاتی ہے تو اب دیر سویر کسی کی کفلت کی وجہ سے اگر ہو گئی تو آپ اپنی جان جوخم میں مت ڈالا کریں تو لیکن جب پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں تو پھر تھوڑا سا فاسٹے پر کھڑے ہوا کریں اچھا آپ آپ کے ساتھ بعدوں کا اسٹیشن پر ریلوے اسٹیشن پر بچے ہوتے ہیں اب بچے بچے ہوتے ہیں اب اب بچوں کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو بچے کو اتنا سینس نہیں ہے کہ ٹرین آ رہی اور بچے ٹرین کے نیچے آ گئے گر جاتے ہیں ایک تو یہ احتیاط کیجئے اور اور کو راستہ گزرنے کے لیے اختیار مت کیجیے تیسرا یہ کہ چلتی ٹرین میں چڑھنے کے بعد لوگ ایسی ہی ڈیڑھ کر رہے ہوتے ہیں چلتی ٹرین میں چڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا اس بعضوں کا ہاتھ گھیلے ہوتے ہیں آپ نے روڈ پکڑا چڑھنے کے لیے ہاتھ سلیپ ہوا سیدھا ٹرین کے نیچے اور باقاعدہ ٹرین کے نیچے لوگوں کے ٹانگیں کٹ گئی ہیں ان کے جسم کٹ گئے ہیں ان کے بھیجے باہر آ گئے ہیں. ایسے ایسے کیسز ہوئے ہیں تو ایک کیلکولیشن کے ساتھ چلیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو محتاج ہونے کا اندیشہ ہو یا خدانہ خاصہ ایسا حادثہ ہو کہ جانی چلی جائے بچوں کو نقصان ہو جائے بڑا ایک نفات اللہ ہو ٹھیک ہے بعض جگہوں پر ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں جو بھی ہے وہ ایک پرابلم اپنی جگہ پر ہے ہم اپنی جان و مال کی تحفظ کی بھی بات کریں تو تھوڑا پہلے چلے جائیں اسٹیشن پر سامان وغیرہ رکھ لیں گھر سے نکلتے وقت ہی چیک کر لیں کیا کیا چیز ہے کیا کیا چیز نہیں ہے اور جو ضرورت کی چیزیں وہ لے لیں تاکہ اسٹیشن پر پھر آپ ہاں کو دوڑ بھاگ کر کے چیزیں لانا نہ پڑے ویسے بھی عام شہر کے مقابلے میں پلیٹ فارم پر چیزیں کچھ مہنگی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کچھ وہاں شک پیمنٹ وغیرہ کرایہ وغیرہ بھی ان کو الگ سے دینا پڑتا ہوگا تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنے تھے یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہے اور اس میں کچھ حادثات بھی آپ کو دکھائیں تاکہ آپ اس معاملے میں تھوڑا ڈریں احتیاط کریں کہ یار خدا نہ نخواستہ اگر کچھ لگے گا تو کیا ہوگا کافی دفعہ پلیٹ فارم ہوتا ہے ٹرین نے وہاں رکنا ہوتا ہے پر کافی دفعہ پلیٹ فارم سے پہلے رک جاتی ہے کوئی خرابی کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، اب وہ ایک منٹ ہوگا دو منٹ ویٹ کرنا ہوگا بس چلنا ہوگا اس میں ٹرین ہے ویسے اتر جاتے ہیں کوئی کام نہیں کچھ نہیں اتر جائیں گے وہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کافی دفعہ کہ مشکل ہوتا ہے چڑھنا اب وہاں اگر پلیٹفارم نہیں ہے نا پلیٹ فارم نہیں ہے نیچے اس میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گرتے ہوئے پتھروں پہ گرتے ہیں سر پھٹتے حادثات حادثات جلد بازی ہے ہمارے مزاج میں یہ کہ آپ نے اگر جہاز میں سفر تو کیا ہوگا آپ نے بھی جہاز میں سفر کیا ہوگا ایک تعداد میں آپ دیکھیے کہ ابھی تو جہاز لینڈ کر کے ابھی رکا بھی نہیں ہے چل رہا ہے پیسنجر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سامان نکالا شروع کر دیتے وہ حملے والا چلانا شروع کر دیتا ارے بھائی تو کیا کود کے جاؤ گے اچھا مطلب جہاز رکتا بھی ہے اس کا انجن آف ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ تھوڑی تو کھلا ہوا ہوتا ہے یہ بس تھوڑی ہے کہ سلتی فرسٹ میں ہم اتر جاؤ گے بیگ لے کے ڈا کر گئی ہوں اتر گئے اور یوں بس آگے نکل گئی یہ جہاز ہے تسلی کے ساتھ بیٹھے اب تین گھنٹے بیٹھے بیٹھے ہیں تین منٹ میں کیا مسئلہ ہے کھڑے ہو جائیں گے وہ ڈبہ کھول لیں گے نا لگیج دیکھ جو ہوتا ہے وہ اس کا وہ باسکٹ وہ کھول لیں گے بعد وہ سامان نکلے گا آگے لائن میں بھی کھڑا ہو جائے گا بہت ٹائم باقی ہے اتنی جلد بازی کیا ہے آپ کو آئے گا پارکنگ پہ رکے گا رک کر پھر وہ باقاعدہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ وہ پھر عملے والے دروازے کھولنے کے لیے سارا اہتمام کرتے ہیں کتنی دیر تو اپنے تو بیلٹ پہ نکل جاتی ہے تو الگ الگ حساب کتاب ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں تسلی سے کام لیں اور وہ اسے کام لیں سکون سے اور ایک ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہنسیں آپ پر اللہ تبار خیر فور ماشاء اللہ امیر مدنی منع کو غالباً پیار کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ حسن رضا اللہ اللہ کیا ہو رہا ہے پاپا کچھ بتائیں گے کیا حضرت حضرت کے قدموں میں آرام فرما رہے میمون ابائی کا مطالبہ آیا تھا اگر میں بھی دیکھوں پیار کریں تو اس کی دلجوئی کر دی میمون بھائی کی بھی دلجوئی ہو رہی ہے بہت سو کی دلجی کا سامان ہو رہا ہوگا ماشاء بچے کو کھلانے کے لیے باتوں کا بابا یوں بدی نا آواز آ رہی ہے میری ملت سنت اب جیسے آپ یہ کر رہے نا اللہ اللہ ان کے ڈال کو ہاتھ لگا رہتا ہمارے کچھ کیا ہوتا ہے وہ تو اس کو تھوڑی ہماری لینگویج یاد ہے تو اب ایسے میں عموماً جو بھی بچے کو کھلا رہا ہے وہ کون سے کلیمات اپنی زبان سے نکالے کسی کا بچہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا شیرخار جی ذکر اللہ کرے ثواب کی نیت سے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ بھی ساتھ میں نیت کی جا سکتی ہے تاکہ بچے کا جب زبان کھلے تو اللہ کا نام نکلے نہیں تو آتا نکلے گا پھر جی وہ اگر چلی بات نکالتے تو وہ باہر جی تو میں یہاں نہیں نکال سکتا کہ جاگ اٹھا ہے یہ تو جاگ اٹھا ہے یہ مل بھی رہا ہے سیکھنے کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں حضرت نے حضرت کے قدموں ہاں الحمد للہ اللہ تجربہ علی الحبیب صلی اللہ ہوتا اللہ. علی الحبیب صلی اللہ ہوتا میٹے مٹ اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین یہ تو ایک بہت پیارا سا ایک اپنے خوبصورت سا منظر دیکھا جس امیل سنت اپنے اسلامی بھائی کے بیٹے کو پیار کر رہے تھے پچھلے دنوں میں امیل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ بھی ایک دل جوئی کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے ویسے بھی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو جیسے میں نے شروع میں جو بیان کیا تھا نا یہ دیکھیے یہ مطلب ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہے جب ان کی اولاد کو کوئی پیار کر رہا ہوتا ہے اور جب یہی جب یہ ماں باپ برے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اولاد کو ماں سے لڑ جاتی ہے یار ہاں یار کیسے نصیب مملو ہوں گے یہ ہماری کیسے عجیب سوچ ہو گئی ہے <تصفح> کہ ماں باپ کے متعلق ہماری بہت منفی سوچ ہو گئی اس کو پولیس صحیح کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص حضل و کرم فرمائیں ایک اہم خبر بھی آپ کو ہم سناتے ہیں آئیے ایک اہم خبر آپ کو سناتے ہیں میں اس موبائل فون پر لڑکی کی آواز بنا کر مردوں کو اغوا کرنے والا گروہ گرفتار بڑی یہ چوکا دینے والی خبر ہے اور سب کو اس میں چوکنا رہنا چاہیے یہ تو مجھے تو خبر میں تو لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن میں اپنے طور پر شاید یہ گیس کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یعنی یہ ہوتا ہے کہ بعدوں کا تو اگر رونگ نمبر مل جائے اور سامنے اگر کسی عورت کی آواز آ جائے سامنے ایک عورت کی آواز آتی تو وہ بولتا ہے یہ رونگ نمبر مل ہی بھی نہیں ملا یہ اب صحیح مل گیا ہاں وہ بچاری اگلی بولتی رہے گی کہ بھائی جان یہ رونگ نمبر ہے آپ کون بول رہی ہیں آپ کون بول رہی ہیں اس کا نمبر نوٹ کرے گا پھر اس کو بار بار فون کرے گا ایسی گندی اور غلیظ قسم کی سوچ کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے ڈرے کیا کر رہا ہے اب یہ ایک سوچ ہماری بدکسمتی کے ساتھ کہ اگر مطلب کہ ہم ہمارے کان میں کسی عورت یا لڑکی کی آواز آئے گی تو ایک عجیب و غریب قسم کی ہمارے اندر جو ہے نا ایک وہ کیفیت سے پیدا ہو جائے گی جو لڑکی کا فون آیا اور لڑکی کا فون آیا لڑکی کا فون آیا اور وہ لڑکی فون کر کر آپ کو کچھ بھی کرے گی آپ دو چار دفعہ اس کی باتوں میں آؤ آو گے اور پانچ چھٹی دفعہ وہ کہیں بلائے گی اور آپ پہنچ گئے لیکن یہ خبر بتا رہی ہے کہ پولیس نے یہ مدد کاروائی کی اور آٹھ افراد کو حراست میں لے لیا اور سنگین اور وارداتوں میں وہ مطلوب تھے لڑکی کی آواز میں بیوقوف بنایا جاتا رہا اور اس طرح یہ آٹھ رکنی ایک گروپ تھا کہ جو مردوں کو اغوا کرتا تھا عورت کی آواز نکال کر یہ عورت کی آواز کے ذریعے یہ بیوقوف بنانے والا اور اغوا کرنے والا اور اغوا کر کے پھر جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ انداز بھی اب آج کل اختیار کیا جا رہا ہے ہم خود تھوڑا سا اس میں شعور بیدار کریں اور اس طرح کی کالز کو امپورٹنس نہ دیں آپ اپنے کانوں پر اگر فون پر کسی عورت کی آواز سن رہے ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ عورت ہی کی آواز ہو کوئی مرد بھی عورت کی آواز نکال کر آپ کو بےوقو بنا سکتا ہے بےوقو بنا کر کہیں بلا سکتا ہے اور بلا کر آپ کو اغوا کر سکتا ہے آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے جی عورتیں بھی تو یہ کام کر ہی رہی ایک بھی پکڑا گیا تھا اپنے گروہ میں لیا تھا گروپ پکڑا گیا تھا اس کو بھی ہم نے مدنی چینل پر بتایا تھا گروپ پکڑا گیا تھا اس میں ایک لڑکی تھی وہ لڑکی فون کر کے اسے دوستی کرتی تھی دوستی کر کے پھر اس کو جھانسا دیتی تھی اور وہ لڑکی تو لڑکی لڑکی بلا گئے تو اڑتا اڑتا آتا ہی لڑکا تو اس کو بلاتی تھی ویرانے میں اور وہاں مطلب اور اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے ایک اکوا کر لیتے تھے یہ بھی گروپ پکڑا گیا تھا اس لیے برائے کرم اپنے مزاج کو اپنے اخلاق کو اپنے انداز کو درست کیجئے سمجھداری سے کام لیجئے اس ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح گھروں میں گھس کر بھی ڈکیتی کے واقعات ہوئے موبائل فون یا فون کر کے دھوکہ دے کے بے وقوف بنا کر لوٹنے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علا محمد ماشاء اللہ کے پیارے پیارے خوبصورت اور محبت بھرے تاثرات جذبات کل بھی آپ کو دکھائے گئے تھے امید ہے کہ آج بھی تیار ہوں گے اگر تیار ہیں تو چلا دیجئے رمضان رمضان رمضان بس رکھو میں کشمیر سے آئی ہوں تیس دن کے لیے میں حیدرآباد سے آئی ہوں تیس دن کے لیے اتقاف میرا نام ساجد علی خان ہے میں لانڈی سے آیا ہوں میں ملیشیا سے آئی ہوں ہم پورے تیس دن کے لیے آئے تین دن کے لیے آئے تھے لیکن ماشاءاللہ یہاں پہنچا ہوں تو آگا ماحول دیکھ کے دلی نیچارہ کے واپس جایا جائے ہمارے دل نے بولے ہم نیکیاں جیتنے روزے رکھیں گے تو راضیاں پڑھیں گے تاجو کی گے اور کچھ بھی سیکھیں گے نہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بڑا شکر ہے سب کچھ ہے ساری سا ہوتی ہیں یہاں تک کہ اگر ہم بیمار وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے لہٰذا ڈاکٹر کا وغیرہ بنا ٹائم یہاں آیا ہوں میں نے یہاں سکون دیکھا جو سکون کہیں نہیں ملتا جلا دو میں اور رکشا جلا دو بارش میں کتنا گنا گمار ہوتی ہیں لڑ اس سے سے لڑ اور آج ہی میں نے آیا ہوں میں نے مبارک اپنا پہلا کمزور کر کے میں مسجد مت داخل ہوں تو میرے دل میں نیت کری تھی کہ میں یہ سجاؤں گا تو میں نے سجا اپنا پینٹ وغیرہ اتار کے رکھی ہے میرے سوٹ ہے تو میں نے یہ پورا لیا نے یہ سجایا ہے کمی تھی ہمارے وہ کمی پوری ہو رہی ہے کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ باہر ایک تو جھوٹ میں آگے جھوٹ نہیں بولنا رہے ہیں ہمارے جا کے جھوٹ بھی بہت قسم کے ہوتے نا کل بول لیتے تھے بھائی وہ کہ اما ابا نہیں ہے گھر میں اگر کوئی آیا بھائی کا پوچھنے بھائی بیٹا ہوا گھر میں بولا بھائی نہیں ہے ادھر بھائی بیٹا گھر میں یہ بھی جھوٹ ہو گیا نا جھوٹ بہت سے ہوتے ہیں جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ پہلے تو سنت کے مطابق کھانا بھی نہیں کھانا ابھی تھا شاء اب انشاءاللہ وہ بھی آ گئے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ہم دنیا میں رہ کے نہیں کر سکتے تھے یہاں پر بھی, بھی اللہ والے لوگ ہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ سے جیسے اب انہوں نے بتایا کہ ان سے اگر بات کرنی ہے آپ نے یا کہ بیرے ہوتے ہیں جیسے ان کو سمجھانا ہے نا ابھی نہ بچے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہمارے بتایا ہے انہوں نے اشاروں سے اشاروں کی زبان میں اب ہمیں آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز میں نے کہ جیسے میں مدینہ میں بیٹھا ہوں مدینے کی رونقیں دیکھ رہا ہوں رونکیاں اتنی زیادہ دنیا میں پیغام واقعی پونج گیا کہ داتستان کا ہر باپا نے اتنا پیغام پھیلا اتنا کام آتا کسی نے نہیں کیا جتنا پاپا نے کیا دو مدنی اور ایسے بڑی بات کیا ہوتی ہے کی باتیں سنتے تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا تو دل کرتا کہ بس سنتے جائیں یہ بولتے جائیں تو جب ان کی ہم سمائل دیکھتے ہیں تو بات کرتے کرتے وہ مسکراہ پڑتے ہیں تو بے ساختہ ان کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ یہ مسکراتے ہی رہے ہم ان کو دیکھتے رہیں جب مدنی مذاکرے میں تشریف لاتے ہیں تو ایسی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ سمجھ لے کہ وہ آنے والے وقت میں مشکل ہے کہ مجھے کچھ سکھا دے میں مدنی قاعدہ نہیں پڑھنے آ رہا تھا تھوڑا بہت پڑھنے آ ہے وہ نماز کے احکام نہیں آ رہے تھے وہ تھوڑے سے پڑھنے آ مجھے ان امید ہے کہ بے جائے گا اور نیت کیے گا انشاءاللہ شاء اللہ اس چیز سے بچوں گا سوشل میڈیا سے سو بچوں گا پورا مہینہ سیکھے جائیں گے باہر جائیں گے پورے بھارت ہمیشہ نمازیں چھوڑیں گے نہیں پڑھتے رہیں گے یہی یہ سوچا ہے ہم نے تو اب مسکراتے رہے ہمارے کو بیٹھی رہے گی ماشاءاللہ ماشاء اللہ و سدو الحبیب سند اللہ تعالی علی محمد مدنی چلنے کے ناظرین ماشاءاللہ اللہ کل بھی آپ کو کچھ تاثرات اور یہ جذبات دکھائے تھے آج بھی آپ نے دیکھے کتنے پیارے پیارے جذبات ہیں اور بھائی آنے کے بعد کسی سوچیں بدل جاتی ہیں یہ ابھی تو یہ مسکران کی بات کرتے ہیں اور رونے کے دن آ رہے ہیں ساتویں رات آ گئی ایک ہفتہ ون فورتھ رمضان رمضان گزرنے پر آ گیا رمضان کا غم اللہ خون رولاتا ہے جیسے مبالغہ کریں غم ہم احمد آدھے سے زیادہ گزر گیا یہ آتے ہی رمضان کا ہے کہ اس کے جانے کا غم لگ جاتا ہے ہاں اسپیڈ ایسے جیسے بس صبح ہوتی, ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے دے آنکھ دیکھ کر رو پڑی تھی سات کھڑی تھی جلدی بہت روخ آ رہا ہے جلد ہی واقع کہوں گا غم جدائی کا پسند نہ کہ ہے دل رو رہا ہے شرا رہ مت چلا ہے اشر مت چلا ہے جا the